سیدنا ابوالعباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تمہیں چند مفید باتیں بتاتا ہوں تو اللہ تعالی کے احکام کی حفاظت کر یعنی اس کے احکام یعنی حکموں کی پابندی کر وہ تیری حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرے جب تو مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگے یاد رکھ ساری دنیا جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تجھے کسی بات کا فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے اور اگر سارے لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ تعالیٰ نے تیروی مقدر کر رکھا ہے قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں امام ترمیزی نے اسے حسن صحیح کہا ہے ترمزی کے علاوہ دوسرے محدسین کی روایتوں میں یوں ہے تو اللہ تعالی کے احکام کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا تو خوشحالی میں اس کی طرف رجوع کر وہ تنگ دستی کے وقت تیری مدد فرمائے گا یاد رکھو جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ تمہیں مل ہی نہیں سکتی تھی اور جو کچھ تجھے مل گیا اس سے تو محروم نہیں رہ سکتا تھا یاد رکھو اللہ تعالی کی مدد صبر سے وابستہ مصیبت کے بعد کشادگی اور فراقی آتی ہے اور تنگی کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے جامع है। حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو سولہ صحیح الجام صغیر لالبانی حدیث نمبر دو ہزار سو عربوں کے یہاں دودھ چھڑانے کی عمر سے نو برس تک کے عمر کے بچے کو غلام کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کی عمر اس وقت تقریباً دس سال کی تھی اس حدیث میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ججزاد بھائی ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو چند نصیحتیں فرمائی ہے بظاہر اس حدیث کے مخاطب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے. لیکن فی الحقیقت آپ نے ان کی وساطت سے یہ تمام مسلمانوں کو ہدایت دی ہیں یہ ہدایات اور نصیحت بڑی جامع ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں ایک مسلمان کا ایمان تکمیل پذیر ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے دنیا سبر جاتی ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنا حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھتا ہے مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھتا ہے مانگتا ہے تو اس سے مانگتا ہے دعا کرتا ہے تو اس سے دعا کرتا ہے تکلیفوں کے وقت کسی کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے اور اسے دنیا کے کسی بھی شخص کا ڈر نہیں رہتا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور امان میں آ جاتا ہے پہلی نصیحت اللہ تعالی کے احکام کی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتوں سے قبل انہیں اپنی جانب اچھی طرح متوجہ ہونے کے لیے فرمایا لڑکے میں تمہیں چند باتیں سکھانے لگا ہوں آپ کا مقصود یہ تھا کہ یہ اہم باتیں ہیں انہیں غور سے سن کر یاد پوری طرح متوجہ کے کے فرمایا تم اللہ کی حفاظت کرو یعنی اس کے احکام کی اطاعت کرتے رہو تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے یعنی تم جب تک اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا اور اس کی رحمت و برکت ہر وقت شامل حال رہے گی یہ حقیقت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور اس کا فرمبردار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کی نگہبانی اور حفاظت فرماتا ہے اور ایسی جگہ سے اس کی روزی کا انتظام کرتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے ومن يتق يجعل له مخرجا اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا سورت آیت دو اور تین اس سلسلے میں صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں جن سے اللہ تعالی کے اس ارشاد کی مزید تصدیق ہو جاتی ہے صحابی رسول حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ دوران سفر جنگل میں جا رہے تھے کہ اچانک ایک خونخار شیر آ پہنچا وہ حملہ کرنے لگا تو حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شیر یاد رکھو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور خادم ہوں کیا تو مجھے کھائے گا چنانچہ ان کا بیان ہے کہ شیر حملے سے رک گیا گردن جھکا کر ان کے پاؤں چاٹنے لگا اور اس نے ان کی نگرانی کی تاکہ کوئی دوسرا جانور انہیں پریشان نہ کرے تم بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو تم بھی تو اللہ کے بندے ہو پھر راج کے حادثات سے دنیا کی طاقتوں سے کیوں گھبراتے ہو اپنے رب کے سامنے سجا ریز ہو کر تو دیکھو اپنے رب کو اس بری گھڑی میں یا مختلف بری گھڑیوں میں پکار کر تو دیکھو وہ تمام بلائیں ڈر کر پیچھے ہٹ جائیں گی اسی طرح مسلمانوں کے ایک لشکر کو رات جنگل میں ٹھہرنے کی ضرورت پیش آئی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے زور سے اعلان کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آج رات اس جنگل میں قیام کریں گے لہذا تمام جانور جنگل خالی کر دیں ان کا اعلان سنتے ہی تمام جانور اپنے اپنے بچوں کو لے کر جنگل سے باہر چلے گئے اسی طرح صحیح مسلم میں ایک اور واقعہ مذکور ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں تین سو آدمیوں کا ایک لشکر کفار پر نظر رکھنے کے لیے ساحل سمندر کی طرف بھیجا صرف ایک کھجور کی ان کے سپرد کی کیونکہ انہیں دینے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہ تھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ روزانہ صرف ایک ایک کھجور دیتے کسی نے پوچھا آپ ایک کھجور سے کیا کرتے تھے فرمایا ہم اسی ایک کھجور سے سارا دن گزارا کرتے کھجور کھا کر پانی پی لیتے اور سارا دن کھجور کی گٹھلی کو بچوں کی طرح چوستے رہتے اور ہم بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر لاٹھیوں سے درختوں کے پتے جھاڑ کر انہیں پانی میں بھیگو بھیگو کر کھایا کرتے عربی میں پتوں کو الخبت کہتے ہیں اسی مناسبت سے یہ لشکر جیش الخبت کہلاتا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سمندر کے کنارے جا رہے تھے کہ ہمیں ساحل سمندر پر ایک بہت بڑا ٹیلا نظر آیا ہم وہاں پہنچے تو وہ عمبر نامی ایک سمندری جانور تھا پہلے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عبید نے کہا, مردہ ہے, حرام ہے, ہم نہیں کھا سکتے پھر سوچا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادے ہیں اللہ تعالی کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں لہذا استرار کی بنا پر کھا سکتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تین سو آدمی تھے وہاں ایک ماہ ہمارا قیام رہا اور ہم اس کا گوشت کھاتے رہے اس کی آنکھوں کے گھڑے سے ہم نے کئی مٹ کے چربی حاصل کی اور ہم اسے بیل کے جسم کے مطابق ٹکڑے کاٹ کاٹ کر کھاتے رہے اور ہم سب خوب فربا ہو گئے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جانور کی جسامت کا اندازہ لگانے کے لیے اس کی آنکھ کی گڑھے میں لوگوں کو بیٹھنے کا کہا تو تیرہ آدمی اس کے اندر سما گئے پھر سب سے اونچا اونٹ منگوا کر اس پر پالان باندھا اور سب سے طویل کو اونٹ پر بٹا کرام سے, سے نیچے سے گزر گیا جب ہم وہاں سے روانہ ہونے لگے تو ہم اس کا گوشت اپنے ہمراہ مدینہ بھی لے گئے وہاں پہنچ کر ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ رزق اخرجہ اللہ لكم وہ خصوصی رزق تھا جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے نکالا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1935 پھر اپ نے دریافت فرمایا تمہارے پاس اس کا گوشت موجود ہے تو ہمیں بھی دو چنانچہ ہم نے اپ کی خدمت میں بھیجا تو اپ نے بھی اتنا فرمایا چونکہ یہ لوگ اللہ تعالی کی راہ میں نکلے ہوئے اس کے مخلص بندے تھے اللہ تعالی نے کیسے ان کے رزق کا انتظام فرما دیا من كان كان الله نل کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا بن جائے اپنے آپ کو اس کا متی اور اس کے احکام کا عامل اور پابند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے اس کی ضروریات پوری کرتا ہے اور اس کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے اصحاب الخدود کے واقعے میں بھی جب ایک بچہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور بادشاہ اور اس کے حواریوں نے اسے قتل کرنے کے مختلف منصوبے بنائے ایک دفعہ اسے قتل کرنے کے لیے سمندر میں ڈالنے کے لیے لے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو ہلاک کر دیا اور اس کی حفاظت فرمائی ایک دفعہ اسے مار ڈالنے کی خاطر پہاڑ کے اوپر لے گئے تاکہ وہاں سے دھکا دے کر نیچے گرا دیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی اور پہاڑ کو حرکت ہوئی وہ سب لوگ نیچے جا گئے اور وہ بچہ کو محفوظ رہا صحیح مسلم حدیث نمبر 300 اللہ تعالیٰ کے ایک نیک سالح اور متقی بندے تھے اس زمانے کی بدکار عورت نے بدکاری اس کے بتن سے بچہ تولید ہوا اب اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے جریج کا نام لے لیا کہ یہ بچہ اس کا ہے لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ جریج تو بڑا عابد اور زاہد بنتا تھا مگر پوشیدہ طور پر ایسے کام بھی کرتا تھا جوش مخالفت میں وہ لوگ ان کے عبادت خانے کو گرانے آئے جریج اس ساری صورت حال سے بے خبر تھے انہوں نے لوگوں سے کہا یہ مجھ پر الزام ہے بچہ لاؤ بچے کو لایا گیا تو جریج نے بچے سے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچہ بول پڑا اور اس نے بتا دیا کہ میرا باپ فنا ہے اور لوگوں کو جریج کی بے گناہی اور پاکدامنی کا یقین ہو گیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پچاس دیکھیں اللہ تعالی نے کیسے اپنے بندے کی حفاظت فرمائی اور اس کی عفت کا اظہار کروا دیا ان واقعات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کی تائید و تصدیق ہوتی ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے احکام کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہوتا ہے علامہ اقبال نے یہ بات ایک شعر میں یوں بیان کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ ولم تیرے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دوسری وسیعت یہ فرمائی جب بھی مانگنا ہو تو صرف اللہ تعالی سے ماغو اس کا تعلق توحید سے ہے کہ انسان اپنی ہر قسم کی ضرورت صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا توحید کے منافی اور شرک ہے تمام انسان خواہ وہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں اپنی تمام حاجات و ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہوتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا فرماتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ ابی داود حدیث نمبر 1488 ہزار سو جامع ترمیزی حدیث نمبر 3556 ہزار ابن سو حدیث نمبر 3865 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ صاحب حیا و کرم ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ واپس کرے اللہ تعالیٰ تو اس قدر مہربان ہے کہ رات کے وقت جب ساری کائنات آرام کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پر تشریف لا کر بندوں کو پکارتا ہے ہر رات کیا ہے کوئی مغفرت کا تعلیم میں اسے معاف کر دوں کوئی ہے مجھے پکارنے والا میں اس کی پکار کا جواب دوں ہے کوئی سائل کہ اسے عطا کروں اس طرح مختلف چیزوں کا نام لے لے کر اللہ تعالی اپنے بندوں کو پکارتا ہے اور یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1145 صحیح مسلم حدیث نمبر 758 یہ بات ثابت ہو گئی کہ اپنی ہر حاجت و ضرورت اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کی جائے امبیک رام کا اسوا بھی یہی ہے کی انہوں نے اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالی سے درخواست حضرت علیہ السلام پر آزمائش آئی تو انہوں نے دعا کی العراف آیت اے ہمارے رب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام جب قوم کی تبلیغ کر کے آجز آگئے تو دعا کی انی مغلوب فانتصر سورة القمر آیت 10 یا اللہ میں آجز آگیا تو میری مدد فرما حضرت یونس علیہ السلام پریشانی کا شکار ہوئے مچھلی کے پیٹ میں جا پہنچے تو دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سورة الانبیاء آیت 87 یا اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے اور میں ہی خطاکار ہوں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ہر پریشانی اور ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ سے درخواست کی انسان اگر اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے اور کچھ نہ ماغے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے چنانچہ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْزَبْ عَلَيْ ناراض دنیا کے لوگوں سے مانگا جائے تو ناخوش ہوتے ہیں اللہ تعالی اس قدر مہربان ہے کہ مانگنے سے خوش اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے انسان اور رب میں کتنا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیں تو ناراض ہوتا ہے اور ابن آدم سے کچھ مانگا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اس لیے حضرت صلی اللہ جب بھی مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو تفس جب مدد مانگو تو صرف اللہ تعالی سے مانگو تو کے مفہوم میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان اپنی ہر مشکل اور پریشانی کے حل کے لیے اللہ تعالی سے مدد کا تعلق ہو کیونکہ وہی اس کے لائق ہے کہ انسان کی مدد کرے اس کے علاوہ کسی میں اس کی طاقت ہے نہ اختیار اس بات کی اہمیت کے پیش نظر نماز کی ہر رکعت میں یہ اقرار کرایا جاتا ہے سورت الفاتحہ آئے پانچ یا اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجہی سے مدد چاہتے ہیں نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالی ہے اور کوئی نہیں فرمایا جیسا کہ سورہ یونس آیت 106 اور 107 میں ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ اور اللہ کے سوا ان معبودوں کو نہ پکاریے جو آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان اور اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے وَإِن خیرولی فگل میں ہوں الغفور وحیم اور اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس کے علاوہ کوئی اسے دور نہیں کر سکتا اور اگر وہ آپ کے لیے کوئی بھلائی چاہے تو اس کے فضل و کرم کو کوئی روک نہیں سکتا ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے اور وہ بڑا مغفرت کرنے والا نہایت مہربان ہے جو روغ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرتے ہیں ان کی عاجزی کا تذکرہ یوں فرمایا جیسا کہ سورہ عراف ایک سو اکیانوے سے ایک سو چورانوے تک میں ہے خلو کو کیا وہ اللہ کا شریک اپنے ان معبودوں کو بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ خود اللہ کی مخلوق ہیں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اور نہ وہ اپنی عبادت کرنے والوں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں تد الب سو اور اگر تم انہیں راہ راست کی طرف بلاؤ گے تو تمہاری پیروی نہیں کریں گے تم انہیں بلاؤ یا چپ رہو دونوں ہی بات تمہارے لیے برابر ہے اور مشرقین اگر اپنے اسنام کو رشد و ہدایت کی دعوت دیں گے تو وہ ان کی پیروی بھی نہیں کریں گے اس لیے کہ بے جان بتوں کے لیے ہدایت و گمراہی دونوں برابر ہے ان لكم تم بے شک اللہ کے سوا جنہیں تم ہو وہ تم ہی جیسے اللہ کے بندے ہیں تو تم انہیں پکارو اور اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری پکار کا جواب دینا چاہیے اسی طرح سورہ نمل آیت باسٹھ میں ہے اس کا مفہوم یہ ہے کون ہے جو پریشان حال کی پکار کا جواب دے جب وہ پکارے اور وہ تکلیف کو ہٹائے یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں چونکہ پکار سننے والا مدد کو پہنچنے والا اور مسائب کو دور کرنے والا اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں اسی لیے جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے حضرت عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وصیت فرمائی جب بھی مدد مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو خیال رہے کہ اس سے مراد فوق الاسباب یعنی ذرائع اور وسائل کے بغیر مدد طلب کرنا ہے اسباب و وسائل کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالی ہی مدد فرماتا ہے اور اسباب و وسائل کے مطابق انسان بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اسی لیے فرمایا وہ سورہ سردہ آئے دو نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو توقل اللہ آپ نے مزید نصیحت یہ فرمائی کہ ساری انسانیت مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی اسی طرح سب مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہی ہوگا جو اللہ تعالی کو منظور ہو مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالی پر توکل اور بھروسے کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ آل عمران ہے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے سڑسٹھ میں ہے میرا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے سورہ توبہ آیت اکیامن میں ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ آپ کہہ دیجئے کہ ہم تک وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے وہ ہمارا آقا ہے اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے سورۃ التلہ ایت تین میں ہے و مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو اللہ تعالی پر توکل کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی پر بھروسہ رکھو جیسا کہ اس پر بھروسہ رکھنے کا حق ہے تو وہ تمہیں پرندوں کی طرح رزق دے گا۔ کہ وہ صبح کو خالی پیٹ گھونسلے سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ سنان ابن ماجہ حدیث نمبر 4164 صرف اللہ تعالی پر توقل اور بھروسہ کرنا ایمان کا تقاضہ ہے۔ اسی لئے آپ نے یہ نصیحت بھی فرمائی کہ مومن کا پورا اعتماد، بھروسہ اور توقل صرف اللہ تعالی پر ہونا چاہیے۔ لوگ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے کو توکل نہیں کہتے، بلکہ محنت اور کوشش کے بعد، اچھے نتیجے اور اچھے عجر اور اچھے معاملات کی امید اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اور اسی کا نام تو ہے مشکلات کا دور کرنا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آسودگی و خوشحالی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو وہ تنگ دستی میں تمہاری مدد کرے گا جب تم پریشان ہوگی اگر اچھی حالت میں تم نے اللہ کو یاد رکھا تو برے وقت میں پریشانیوں کے وقت میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا تقدیر آپ نے فرمایا یاد رکھو تم جس چیز سے محروم ہو وہ تمہاری قسمت میں نہیں تھی اور جو تمہیں مل گئی ہے وہ مل کر رہنی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں جو ہر حال میں پورے ہو کر رہتے ہیں صبر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر سے وابستہ ہے لہٰذا کسی موقع پر کوئی امتحان آزمائش یا پریشانی ہو تو صبر کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے آخرکار وہ تکلیف اور پریشانی دور ہو جائے گی